ایک غوث ہی بہت سے غوث ہیں ہر شہر میں کوئی نہ کوئی غوث ہوتا ہے ان کا نام ہی اس طرح کا رکھتا ہے عربی میں ہو اردو میں ہو عربی میں غوث پاک کی قبریں ہمارے خیال سے پاکستان میں بھی ہیں ہندوستان میں بھی ہیں وہ امار کے ہم جو رسوا وہ یہ کیوں نہ غرق دریا نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا یعنی ایک ہی مزار نہیں ہے وہی غوث پاک ہندوستان میں بھی وہی برما میں بھی وہی بنگلہ دیش میں بھی ہے وہی جا کر کے مصر میں بھی مدفون ہے سفانا عربی ربینا تو کہنے کا مطلب صرف غوث جو ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ اس کے خلاف کر سکتے تھے اس کے خلاف کر سکتے تھے کہ بھائی تم کیوں اس طرح کا ستاتے اور کیا بھی بہت سے منافقین کے بارے میں آپ نے ان, ان کو تنبیہ بھی کی لیکن جہاں صحابہ کرام کے عقیدے کے متعلق یہ لفظ خلاف نکلا تو ضروری تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غاصا اور استغاثہ صرف اللہ سے ہوتا ہے ان لا ہلا بی انما بھی ان صرف اللہ ہی سے یہ مدد لی جا سکتی ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے یہ ہے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس مبارک تو کی باریکیوں کے بارے میں اس وجہ سے مناہ الفاظ جو ہیں جن الفاظ سے منع کیا جاتا ہے یہ استفاثے کا لفظ غیر اللہ کے علاوہ نہیں استعمال ہونا چاہیے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے استعانہ الگ چیز ہے استمداد الگ چیز ہے مدد لینا اون طلب کرنا لیکن استغاثہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ ہی کا حق ہے اور اللہ ہی اس مصیبت کو تم سے پال سکتا ہے دوسرا باب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایوشری کون مالا یخلق و شہن کون ولاسط نسر ولا ام خوش امینسرون کیا یہ لوگ ایسی چیز کے ساتھ ایسی چیز کو ہمارے ساتھ شریک بناتے ہیں جو پیدا نہیں کرتے ہیں یہ معمولی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود وہ پیدا کیے گئے ہیں اور نہ وہ کوئی مدد کر سکتے ہیں والا ام خوش امینسرون نہ صرف اپنے ہی نفس کی مدد کر سکتے ہیں خود اپنی خود اپنی مدد نہیں کر سکتی دوسرے کی مدد کیسے کریں گے یہی چیز ہے ایک پتھر ہے اس پتھر کو آخر اس پر اگر کوئی ہتھوڑا مارے ہتھوڑا مار کر کے ہی چھینی مار کر کے ہی اس کو تراشا گیا ہے نا اس کی آنکھ اور ناک بنائی گئی ہے کیا وہ چیخ سکتا تھا نہیں یا یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمیں نہ توڑو نہ پھوڑو نہ کچھ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں دوسری جگہ فرماتے ہیں تتروں کو جو پوچھتے ہیں بوتوں کو وہیں اسلب ہم زباب شی اللہ اگر مکھی آ کر کے اس کے اوپر دودھ بھی ڈالتے تھے کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا پکا کر کے جو اپنے بچوں سے بھی اس سے وکیلی کرتے تھے اپنے بچوں سے بھی بچوں کو بھی وہ کھانا نہیں دیتے تھے کر کے بوتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے تھے دودھ جو اچھے سے اچھا مطلب کہ پہلا دودھ جو ہوتا تھا وہ لا کر کے اس کے سر پہ ڈالتے تھے مکھیاں آ کر کے بیٹھتے تھے کتے آ کر کے چاہتے تھے یہاں تک کہ لومڑیاں آ کر کے اس کو پیشاب کرتی تھی ایک صحابی کا قصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب دیکھا انہوں نے کہ تمبی ہوتی ہے کسی وقت لیکن آدمی کبھی سوچتا ہے ہیس بیس میں رہتا ہے پھر سوچتا ہے کہ کیا کریں لیکن جب اللہ تعالی ہدایت کا ارادہ رکھتا ہے ایک صحابی تھے تائف کا جو ازا کا اللہ الاتا تھے اس میں سے کسی ایک کے اوپر لا کر کے کسی نے دود ڈالا اس پر آ کر کے کتے نے چاٹا دیکھ رہے ہیں تماشا بیٹھے پھر آ کر کے لومڑی نے آ کر کے اس پر پیر اٹھا کر کے پیشاب کیا تو اٹھ کر کے چیخ کر کے کہا ارب کو نہیں بول سالا بانو میرا صحیح کی کیا لومڑیاں جس کے سر پہ پیشاب کرے وہ رب ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی عبادت کرتے اس کا مطلب ہم سب سے بڑے گمراہ ہیں آ کر کے وہ مسلمان ہو گئے تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے ایوشرے کون مالا یخل خیخل ولا سطم نسر ولا ام خوشروں اپنی خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اپنا نفع نقصان خود اپنے نفس کو نہیں پہنچا سکتے ہیں تو پھر دوسروں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں ولادین ما امل من امقمیر اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو تم پکارتے ہو جن سے مدد مانگتے ہو اور جن سے حاجت طلبی کرتے ہو ما امل کون وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں اتمیر فتمیر کس کو کہتے ہیں وہ غلاف جو ہوتا ہے دیکھیں کھجور میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کھجور میں سب سے بڑے پہلے آپ یہ سمجھیں گٹلی ہوتی ہے جس کو نوا کہتے ہیں عربی میں اس کو نوا کہتے ہیں اور اس گٹھلی کے اوپر ایک غلاف ہوتا ہے اس کو اتمیر کہتے ہیں اور وہ جو گٹھلی میں بیچ میں ایک شک ہوتا ہے لکیر ہوتی ہے اس میں ایک پتلی سی پتلا سا تاگا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے طلبا لوگ بیٹھے ہیں فتیل لا یوز فتیلا اس کو فتیل کہتے ہیں وہ جو پتلی سی لائن ہوتی ہے اس پر اچھا اس کے بعد پھر کھجور کا جو بودا ہوتا ہے کھجور کے اوپر جو گول سا وہ ایک کھٹنا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں اس کو کما کہتے ہیں کما تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتمیر جو ہے باریک ایک دھاگے کی طرح ہے چھوٹا سا اس کی بھی وہ ملکیت نہیں رکھتے ہیں تو پھر تم ان کو کیسے ان سے اپنی حاجت طلبی کرتے ہو ان تجرو ہم لائے اسماؤ اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے سن ہی نہیں, نہیں سکتے یا تو پتھر ہے یا کھجر ہے یا شجر ہے یا مقبورین ہیں کوئی تمہاری دعا کو تمہاری ندا کو تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کوئی مقبور یا کوئی پتھر یا کوئی درخت ہماری آواز کو سنتا اور ہماری طلب کو قبول کرتا ہے تو یقیناً وہ عقل سے بھی کورا دین سے بھی کورا شرک کا سب سے بڑا شرک امرک والا سم او یہ مان لو کہ اگر سن بھی لیں مستجاب لکھوں بہت سے لوگ یہودی لوگوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کیا تھا ٹھیک ہے وہ سن تو لے گا لیکن یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مستجا ابو آج گائے جو پوچھتے ہیں گائے سن سکتی ہے گائے کو چیخو تو وہ متربع ہوتی ہے متوجہ ہوتی ہے بچڑا ہے بیل ہے سب کچھ ہے مثال علیہ السلام کے قوم کی قوم نے پوچھنا سن سن تو سکتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جانور ہو سن لے لیکن سننے کے بعد تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتا یا تمہاری طلب کو وہ پوری نہیں کر سکتا ہے بولے اس سمے ہو وہ عمل قیامتی اکبر بے شرک اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے وہ انکاری ہو جائیں گے وہ کہیں گے نہیں ہمیں ہمیں تو یہ خبر بھی نہیں کہ یہ لوگ ہمیں پوچھتے تھے یا ہم سے آ, ہمارے ساتھ شدت کرتے تھے یا ہمیں آپ کے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ شد کرتے تھے وہ اللہ فیو کا مثر اللہ کی طرح کوئی تمہیں صحیح بات بتا نہیں سکتا ہے آ, صحیح روایت میں ہے بخاری شریف مسلم شریف وغیرہ میں ہے ابن مالک رضی اللہ حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سجا کہتے ہیں سر میں سر میں جو چوٹ آئے عربی میں عربی کے الفاظ بہت ہی تفیق ہیں اگر تھوڑی چوٹ آئی اوپر کی سجا کہیں گے اور اندر چلی گئی اگر وہ کیا نام ہے ہڈی نظر آ تو کہیں یہ منہ کیونکہ وہ ہڈی کو ظاہر کر دیا اس نے اور اندر چلی گئی تو اس کو کہیں گے معموما اس طرح کا وہ ہے اور عربی میں دیات وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ تفصیل آتی ہے بارہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جیسا کہ آتا ہے کہ کسی کافر نے پتھر مارا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھود پہنے ہوئے تھے خود کا عہد کے درمیان خود کے جو نام ہے کیلے تھیں یا اس کے جو حلقے تھے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں یا کیا نام ہے جبہ میں وہ دھنس گیا تو خون کافی نکلا یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ چیخ ہوتی خون رک ہی نہیں رہا ہے پھر کسی نے بتایا کہ حضرت جبری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ میں ایک جگہ تھی جہاں ابھی ہوگی مہراس اس کا نام رکھا جاتا تھا مہراج کا مطلب اوکھلی ہوتی ہے گہری وہ ایسی جگہ ہے کہ بارش کا پانی وہاں رک کر کے کچھ دن رہتا تھا بارش ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے پانی لائے وہاں سے دھو رہے دھو رہے نہیں جا رہا آخر میں کسی نے مشورہ دیا کہ کھجور چٹائی کو جلا کر کے اس میں بند کر دیا ڈال دیا جائے تو کون رک جائے گا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلایا اور اس کے بعد یہ سب اس صحیح روایات میں ہے آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے جانتے ہیں لیکن ربائیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کنارے یہ دو دانتوں کے علاوہ جو کنارے ہوتے ہیں تیسرا یا ادھر سے تیسرا یہ ربائیہ کہتے ہیں آپ کا یہ دانت ٹوٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی فیوتلے قوم ان شج نبی وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا اپنے نبی کا سر بھی زخمی کر دیا فن تو یہ آیت ناظر کمن المر شعیل یعنی سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے اس میں کوئی شک نہیں آپ نے غصے میں ناراضگی میں یہ بات کر ڈالی کہ یہ قوم اب کامیاب نہیں ہو سکتی دیکھیے بشریت کا یہ تقاضہ ہے کہ آدمی کے احوال مختلف رہتے ہیں کبھی آدمی بڑے سے بڑے معاملے میں سبر کر جاتا ہے کبھی چھوٹے معاملے میں بھی وہ فرق جاتا ہے غصہ ہو جاتا ہے یہ اس کی مثال پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ایسی آئی ہیں کہ آپ غصہ ہو گئے لیکن بہت سے بڑے بڑے معاملات میں بھی آپ سبر, آپ نے صبر کیا یہ آپ کی بشریت کا سب سے بڑی دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نور ہیں تو نور کو یہ سب عوارض راہق نہیں ہو سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کی کہ عالم میں کہا کہ یہ لوگ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی یہی تعبیر کیا جائے گا اس میں پیارے رسول کے ساتھ بے ادبی نہیں ہے ہر وہ بات جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ کے دربار میں اس کی شرع حیثیت کا ہونا ضروری نہیں ہے ہاں وہی کی بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالی نے وہی نہیں کی کسی بات کی اگر پیارے رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں تو تنبیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لئی صلاح من المر شہی معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے معامل... ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے دیکھیے لئی صلاح من المر شہی اب یہاں اگر یہ معمولی عقل کا آدمی ہے تو یہ سوچ رہے کہ معاملات کسی کو ہدایت دینا یا اس چیز کی کا مالک ہونا جو اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے تو وہ غلط کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار فرمایا ہے پیارے رسول کی ذات مبارک سے جب پیارے رسول کی ذات مبارک سے اس کا انکار ہے تو پھر ایرے غیرے یا پیارے رسول کی امت کے کسی آدمی کے ساتھ اس چیز کو لگانا یا اس چیز کا طلب کرنا یہ عین گمراہی ہے عقل کے خلاف ہے جب پیارے رسول کی ذات ایسی کہ اللہ کے بعد آپ کی کا درجہ جب آپ سے یہ درجہ چھین لیا گیا تو پھر یہ درجہ کسی ولی کو یا کسی اور کسی شیخ کو یا پیر کو یا اور کسی کو دینا یہ آئن صرف ہو چاہے وہ پیر زندہ ہو یا مردہ ہو یا درخت یا جو کچھ بھی ہو جب کار رسول صلی اللہ یہ اس کو کہتے ہیں قیاس اولا پیاس اولا یعنی جب یہ چیز کار رسول کے ساتھ نہیں ہے تو پھر دوسرے کے ساتھ لگانا یا دوسرا کوئی دعوی کرے کہ ہم اس کے مالک ہیں تو سب سے بڑا جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کی نسبت کو جور فرما دیا کئی فائیو قوم جو نبی المری شیف ان حضرت ابو طالب کا قصہ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے دین اسلام لے آئے ہاں کیونکہ زندگی بھر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی آپ کے ساتھ مکاتا بھی کیا سب نے بائی کیا جا کر کے شیب طالب میں جا کر کے وہاں تین سال تک گزارا حضرت طالب نے بھی اس کے باوجود اللہ کی, توقع امیتر امیتر توقع امیتر امیتر امیتر اللہ کی توفیق نہ ہوئی ان کو ہدایت نہ ملی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں کیا دار رسول عین وقت پہ آ کر کے ان کے سہانے بیٹھ کر کے جا کری کے عالم میں کہتے ہیں خیری متن و خراج اللہ چچا چچا محترم ایک کلمہ بول دیجئے مجھے موقع مل جائے گا اللہ کے سامنے آپ کے خلاف لڑنے اور جھگڑنے کا یعنی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنا اپنی یعنی عجت پیش کر کے آپ کو بخشوا لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہا انہوں نے لوگوں کا منہ دیکھ کر کے کہا کہ نہیں میں اپنے دادا اور پردادا کی دین پر مرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ قریب صلاح بہت ہی غمگین تھے اللہ تعالی نے آئے تعداد فرمائی ان نقلا صح دیمن احبدہ جس کو چاہے آپ ہدایت دیں یہ نہیں ہو سکتا ان نلا صحدی اللہ ہی جس کو چاہے ہدایت دے تو یہ ہے جب پیارے رسول کے ساتھ یہ ہوا تو کسی امتی کے کسی فرد کے ساتھ وہ خصوصیت جو اللہ کی ہے لگانا یہ کتنے بڑے جرم عقلی جرم ہے اور دینی اور شریح جرم بھی ہوئی اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اللہ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا آپ جب رقو سے سر اٹھاتے تھے فجر کی آخری رکاطوں میں تو آپ یہ کہا کرتے تھے اللہ انفلا اللہ, اللہ تعالیٰ فلا کے اوپر لعنت فرما فلا کے اوپر لعنت بھیج بعد ما یقو جب سمی اللہ یعنی دعائے قنوط پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے سمی اللہ علیہ منحمدہ کہنے کے بعد ربان الحمد اے اللہ تعالیٰ فنا پر نے وقت بیج اور فلاں و رحمت سے دور کر اے اللہ تعالیٰ فنا کو ہلاک کر انصل اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آئے تازل فرمائی کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے آپ جو چاہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو جائے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دی اللہ تعالیٰ نے بعض کو انہیں میں سے جن پر لالت بھیجی جاتی تھی ان کی قوموں ان کی اولاد میں لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی تو یہ دونوں حدیث دونوں حدیثیں اس بات پر دلیل ہیں کہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا درجہ اللہ کے بعد سب سے بڑا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر مرضی کو قبول نہیں فرمایا یا ہر مرضی آپ کی ہر مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کی تو پھر دوسرے شخص کی کیا حیثیت ہے یہ چیز ہم مسلمان کو سوچتے رہنا چاہیے ہمیشہ کے لیے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقصان کے مالک نہیں آپ کی بعض دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کی تو پھر دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ ذرا سا ایک نظر ڈال دیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی ایسا اعتقاد رکھتے ہیں لوگ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے قسم کے دراباز ہم نے دیکھا ایک آدمی کو جو میں گیا تھا یہاں سے جو پہلے پیل بان تھا جس کو یعنی عام زبان میں پیلوان کہتے ہیں پیل باندھ یعنی وہ ہاتھی کسی, کی، کسی کا ہاتھی تھا اس کو لے کر کے ادھر اس کے لیے چارہ کاٹتا تھا ادھر کاٹتا تھا اور ہم لوگ اس کے پیچھے دوڑتے تھے اس طریقے کہ جو پھلدار درخت تھے ان میں سے توڑ کر کے جو گراتا تھا تو آم وغیرہ یہ اور پارا تو آخر میں جا کر کے ہم نے دیکھا ابھی ہمارے خال سے دس سال کا مسئلہ ہوگا وہ پتلی سی ماس کی لمبی چھڑی لے کر کے لمبی چھپکی لے کر کے اور وہ اس پر کم سے کم پچیس قسم کا چترا باندھ کر کے اور چلتا تھا یہ ہوا ایک دس سال بعد پھر ابھی چند سال کے بعد پھر دو تین سال کے بعد گیا تو دیکھا کہ ایک بازار ہفتہ واری ہے اس سے آتے ہوئے داہنی طرف ایک چھوٹا سا کٹیا تھا کسی زمانے میں کسی سادھو کا چھوٹے چھوٹے خوبصورت درخت ہے آم وغیرہ کے اس میں بیٹھا ہے اور لوگ جمگھٹا لگائے ہیں ادھر سے ہم آ رہے تھے تو دیکھا کہ جمگٹا کہاں رہے وہ فلاں جاگے ہوئے ہیں ان کا نام تھا صالح محمد صالح کہتے وہ پلاں جاگے ہونے تھا یہ کیا مطلب ہے کہا وہ آج کل تو وہ اگر ایک نظر بھی کسی کے اوپر ڈال دیں تو بس اس کی دنیا بن جاتی ان کے سامنے دو زانو ہو کر کے اور ٹیک کر کے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے اور جس کی طرف نظر اٹھا لیا وہ کل ہی سے اس کی برکت اس کو نظر آنی دیکھیے عجیب ہے دنیا والا جو شخص میں جانتا ہوں کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا صرف رمضان کے موقع پر آ کر کے مسجد دھوتا تھا اور مسجد میں جو افتاری وغیرہ پہنچاتے تھے لوگ اس کو کھاتا کیونکہ اسی قسم کی زندگی اس کی گزری تھی اور رمضان کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا کہتے ہیں لوگ اور وہ سب سے بڑا اچھا وہ سنا ہے مر گیا اس کی طبر کو بھی لوگوں نے بہت بڑا بنا لیا ہے کیا نام ہے مزارگاہ عجیب ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ یہ عقید روایت نے ایک دوسری روایت میں ہے یدو والا سفان ابن عمیہ وہ سہیل ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سمی اللہ علیہ منحمدہ کے بعد سفان بن عمیا اور سہیل ابن امر اور حارث بن احسام کے اوپر آپ بد دعا کرتے تھے پنزلت اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی لئی صلی کمن علم ریشے آپ دیکھیے یہی سہیل بن امر ہیں مکے کے جنہوں نے زیبیہ کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں سب سے آگے تھے کہ اس سال آپ عمرہ کرنے آ رہے ہیں ہماری اجازت کے بغیر آپ آ رہے ہیں اس وجہ سے اس سال آپ جائیں اور آئندہ سال عمرہ کرنے آئے شرط یہ ہے کہ ہتھیار جو ہے آپ میان میں رکھ کے آئے کھلے ہتھیار لے کر کے شروع کے ساتھ اور ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ جنگ تر دن تک بند کی جا رہی یہ سب ہو کر کے صلح حدیبیہ کے نام سے جو مشہور ہے سہیل ابن عمر سب سے آگے آگے تھے اور انہیں کے ذریعے سے صلاح ہوئی جب حضرت علی لکھنے لگے بخاری شریف کی روایت میں ہے حضرت علی لکھنے لگے ہا ما کا محمد الرسول اللہ و سہیل ابن عمر یہ جو آپس میں اتفاق ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن امر کے درمیان ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ نہیں رسول اللہ مت لکھو محمد لکھو صرف اگر رسول اللہ مان لے تب تو مسئلہ کی دیر کوئی رہ گیا تو کہنے کا مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تھے ان کے اوپر لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے بھی ایمان لائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبتی دوست بن گئے یہاں تک کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیمام بھیجتے تھے کہ میرے لیے زمزم بھیج دیا کرو پکان یور فل فل ادا یہ روایت الفاظ روایت کے کی وہ کیا نام ہے مشکیزوں میں اور مرتنوں میں بھر کر کے سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمزم بھیجا کرتے تھے یہ سہیل اسی طرح حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل علیہ وہیرت کلا کربین ابھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت عنظر عشیرت کلا اے کار رسول اپنے قریبی، قریب سے قریب قبیلے کے لوگوں کو سب سے پہلے آپ اللہ کی سے ڈرائیے یہ تیسری آیت سمجھ لیجئے چوتھی آیت سمجھ لیجئے جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی اقرابس مربک اس کے بعد یہ پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ نازل ہوئی و عنظر اشیرت کل اے پیارے رسول آپ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے کیونکہ القرب المعروف ہر خیر میں رشتہ داروں کا سب سے بڑا حق ہے اور یہی چیز ہے جس کو چھوڑ کر کے مسلمان بہرحال ناکام ہیں اور مسلمانوں میں نفاق اور شکا پھیل رہا ہے رحم ارحام یا رشتہ داری کا اعتبار اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے الرحم رحم و رحم جو حدیث شریف میں ہے یہ رشتہ داری عرض سے لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تعالی تو اللہ تعالی جس کو جو مجھے کاٹے تو اس سے کاٹ جو مجھے ملائے تو اس سے مل دیکھیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ تعالی اس سے رشتے داری جوڑتا ہے اور جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے اللہ تعالی اس سے اپنا تعلق کا بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں قبائر آپ جا کر کے دیکھیے کتاب القبائر جو لکھا ہے اس میں یہ بھی بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے یہ چیز بہرحال ایک ذمہ داری کی ہے ہر شخص کو سوچنا چاہیے یہ نہیں سوچے کہ ہم کھا پی رہے ہیں آرام سے دوسرا ہمارا رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے پڑوسی اگر ہے تب بھی بھوکا اس کو مارنا یا بھوکا چھوڑنا جائز نہیں ہے تو ایک خاص رشتہ دار کو سیمیہ رحمت اللہ نے کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں فراخی دی ہے اس قدر کی اس کے پاس مال بچ رہتا ہے تو رشتہ داروں کو دینا اس کو واجب ہے جو مجبور ہیں جو مجبور رشتہ دار ہیں واجب کہا ہے انہوں نے آپ فتح میں جا کے دیں بہرحال تو کہنے کا منتظر ہے کہ ہر معاملے میں قریبی رشتہ دار آپ کے ہر خیر کے محتاج ہیں دین سولب سے پہلے آپ تبلیغ کریں تو پہلے کیا نام ہے قریبی رشتہ داروں کو کتنا وجہ ہے اچھا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ پورا کیا جائے گا اللہ سلام ہے تو کیا ہم اپنے بیٹے اور بیٹیاں بھائی بہن کو زکات دے سکتے ہیں وہ بیٹے جو آپ کی ابھی چھوٹے ہیں بڑے نہیں ہوئے ہی ہیں اور آپ کی تربیت میں ہیں تو ان کو زکات کھلانا جائز نہیں ہے البتہ بیٹیاں جو یا بیٹے جو بڑے ہو گئے ہیں شادی ہو گئی ہے وہ اپنا کام الگ کر رہے ہیں ان کو دے سکتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں بڑے ہو گئے لیکن یہ ہے کہ ان کو تنگی ہے یا ان کے بچے ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں اپنی لڑکی کو بھی دے سکتے ہیں اور داماد کو بھی دے سکتے ہیں یہ بلکہ وہ لوگ آپ کی سکاط کے زیادہ مستحق ہیں حضرت امد گردہ ابودگردہ امد گردہ حضرت ابودردہ صحابی ان کی بیوی نے آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ مال ہے اسلام میں عورتوں کا بھی الگ حصہ ہو سکتا ہے اپنا مال تجارت بھی کر سکتی ہے شوہر حالت کوئی ضرورت یہ واجب نہیں کہ عورت کا مال شوہر ہی خرچ کرے یا شوہر کے ہاتھ میں آگے نہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ مال ہے اس میں سے میں نے زکوات نکالا لیکن وزام ابو الدردا ان کا گمان یہ ہے کہ ابو دردا اور ان کے بچے بیوی کے زکوات کے زیادہ مستعف ہیں آپ کی کیا آپ کا کیا فتوا ہے کیا حکم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق آبد الدردا ابو دردا نے سچ کہا وہ زیادہ مستعف ہے بیوی کے زکوٰۃ کا شوہر وہی زکات لے کر کے شوہر بیوی کو اپنی طرف سے کھلا دے سکتا ہے دیکھیں اسی کا زکات ہے کیونکہ وہ ملکیت ہو گئی شوہر کی شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کو کھلائے وہ ملکیت ہو گئی شوہر کی اگرچہ اس نے وہی زکات دیا کھلا سکتا ہے تو اسی طرح تمام رشتہ داروں کا مسئلہ ہے لڑکی ہے داماد ہے یا ہوتے ہیں ناتی ہیں ان کو ہر ایک اگر اسی طرح ڈھونڈتا رہے تو سب کو حق ملتا رہے گا یہ نہ کوئی کہے کہ بھائی رشتے دار کو آپ دیں گے دوسرے لوگ محتاج نہیں اس کے بھی تو رشتے دار ہے اس کو دیں گے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم میں ہر رشتے دار کے ہر ہر فرد کو غریب نہیں کیا ہے اس میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں مالدار بھی ہیں جس طرح عمر چھوٹی بڑی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو بھی جب ہم قبروں کی طرف قبرستان میں جاتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں تو کیا وہ سنتے ہیں نہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ قبروں والے سنتے ہیں سب سے بڑھ کر کے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یہ بھی غلط ہے نہیں آپ کو پہنچائی جاتی ہے آپ کا آپ کا ضروریا آپ کا سلام پہنچایا جاتا ہے اور ڈائریکٹ سننے والا عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہما ان کا بن مسلم من منفی القور جو شخص قبر میں مدفون ہو گئے اس کو آپ کوئی بات سنا نہیں سکتے البتہ یہ کہ جیسے سلام کہتے ہیں آپ تو سلام کا مطلب ہے کہ دعا ہے السلام مبتدا علیہم دارا قومن مومن مقتدار خبر ہے یعنی جیسے سلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر جیسے آپ گزریں اور کہیں کہ اے گھر تم سلامت رکھ سلامت راہ اے کیا رکھیے تھی اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے یہ تو ایک عام محاورہ ہے اللہ کھیتی اللہ اللہ رہے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے تو یہ چیزیں ایک عام محاورے کی ہیں اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں کہ ہم سنانا چاہتے ہیں اور ہمیں جواب دیتے ہیں اس کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے تو کیا وہ سنتے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام کرنے سے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں یا صحیح ہے یا غلط یہ عقیدہ رکھنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ڈائریکٹ سنتے ہیں یہاں سے یا قبر مبارک کے پاس کھڑے ہوں یہ عقیدہ غلط ہے اسی طرح کوئی شخص بھی نہیں سنتا ہے فی ایک احترامی لفظ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احترام فرماتے ہیں لیکن ان کو رضی اللہ تعالیٰ انہو کا یا اور کچھ یہ غلط ہو جاتا ہے ایک احترامی لفظ ہے حضرت کا لفظ جو ہے اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت کرتے لیکن اگر کوئی کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ غلط ہوگا یہ عقیدہ یہ بھی ایک چیز آپ نے سنا ہوگا کہ بادلوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو تعلیم کو زندہ کیا اور وہ ایمان لے آئے پیارے رسول پر اور اس کے بعد پھر وہ انتقال کر گئے یہ روایت کڑھی ہوئی روایت ہے یہ ایک جذباتی روایت ہے کسی نے آ کر کے جذبات میں مسلمانوں میں ڈال دیا ہے روایت ہے جی بہرحال تو جہاں تک یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو غلط کہیں مسئلہ ضرورت جب آئے تو مسئلے کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیر رسول کی مرضی کے مطابق آپ کے چچا کو نہیں ہدایت دی جس کا مطلب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ یعنی بیان کر کرتے لیکن یہ ہے کہ منہ کا مزہ بدلنے کے لیے ان کی ہتک کرنے کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے اس طرح ذکر کرنا صحیح نہیں ہے اس کو بعض علماء نے صحیح کہا بعض علماء نے ذہیب کہا لیکن یہ لفظ معے کے اعتبار سے غلط نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو سب صحیح مانتے ہیں انہ سیاحین اللہ تعالی نے کچھ پھر چلتے پھرتے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے سیاحین یوبل سلام محمدی جو ہمارے امت کی سلام کو لا کر کے مجھے پہنچاتے ہیں اب وہ پہنچاتے ہیں رد اللہ علیہ روحی کس طرح پہنچاتے ہیں روح لوٹائی جاتی ہے خاص انتباہ کے ساتھ روح تو آدمی کا روح اور جسم کے ساتھ ہر ایک کا تعلق رہتا ہے یہ یقینی رکھنا ہے کیونکہ نصوص اسی پر تلاحت کرتے ہیں روح کو اعلی میں ہو یا سچین میں ہو ایک خاص تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے جسم مٹی میں مل جائے لاکھوں کروڑوں اس کے ریزے ہو جائیں روح کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہر ذرے ذرے کے ساتھ ہوتا ہے ظاہری طور پر اس کو ثواب یا عذاب کا احساس دوسرے کو دنیا کے آدمی کو نہیں ہوگا لیکن اس کو سب کچھ ملتا رہتا ہے اس پر یقین رکھنا ضروری ہے اسی طرح روح لوٹائے جانے کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا روح آپ کی الگ ہوتی نہیں خاص تعلق جس طرح عام لوگوں کی روح کراتا ہے آپ کی روح کا تعلق ضرور رہتا ہے لیکن خاص انتباہ کیا جاتا ہے یہ تفسیر کیا علماء نے کہ آپ کے فنا امتی نے آپ کو سلام کہا وہی معنی میں جو روایت آئی ہے کہ فرشتے ہمیں سلام پہنچاتے ہیں فاروق تو وہی ہے کہ فاروق علیہ السلام جب یہ کیا نام ہے پیر رسول کو جب پہنچاتے ہیں تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں تو معنی کے اعتبار سے یہ روایت غلط نہیں ہوئی لیکن اسنادی اعتبار سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ وہی فوج نہیں ضئیف نہیں ہے اس کو حسن کے درجے تک مانا جائے گا حسن جو ہوتی ہے یعنی قابل احتجاج اور یہ کہ اس کا یہ مانا نہیں کہ پیارے رسول کی روح جس میں نہیں رہتی ہے لوٹائی جاتی ہے جیسا کہ بعض جاہلوں نے کہا کہ کیا ہر وقت لاکھوں کروڑوں کرتے رہتے ہیں سلام درود کو نکالی جاتی ہے لوٹائی جاتی نکالی جاتی اس کو ہم اس میں نہیں جائیں گے جو چیز ہمارے سامنے ہے اس پر ایمان لائیں گے اور باقی دنیا کا معاملہ آخر آخرت کا معاملہ دنیا کے معاملات سے بہت دور ہے سمجھ سے بھی دور ہے اور نظر سے بھی دور ہے اس وجہ سے جو لفظ اگر صحیح ثابت ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کا کیا معنی ہے اللہ تعالی ہی اس کی کیفیت کو جانتا ہے جاننا روایت, روایت حسن کے درجے تک ہے حسن کا درجہ سے صحیح ہوتا ہے درجات اس کے حدیث کے صحیح ہے اس سے کچھ کم درجے کی ہے وہ بھی عمل کے اندر ہے جیسا کہ علما کا کہنا ہے اور اس کے بعد ضعیف آتی ہے جو راوی جو ہے بیان کرنے والے آپزے کے اعتبار سے ضعیف ہوں یا بیچ میں کٹ گیا ہو سلسلہ اسناد فلاں فلاں فنان سے نہ سنا یہ سب تفصیل ہے سوال اگر کسی, کسی لیے رمضان کا روزے کا نیت کر لیا کسی, نہیں, کسی نے رمضان کے روزے کی نیت کر لیا قسن توڑ, توڑ, توڑ دیا ساٹھ روزہ متوازر خزا دینا پڑے گا نہیں کس نے کہا اگر کسی نے رمضان کا نیت کے لیے قصدن توڑ دیا اگر چھوڑ دیا تو اس کو توبہ کرنا ہے اور پھر اس کو تیس دن ہی رکھنا ہے لیکن اگر آپ ہیں، یہ شاید سوچ رہے ہوں کسی نے رمضان کے اندر بیوی کے ساتھ رمضان میں دن کے اندر روزے کی حالت بیوی کے ساتھ مستری کی اس وقت یہ اس کو کرنا ہے کہ دو مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا ہے یہ ہے شوہر اپنی بیوی کے نام کے ساتھ آخر میں اپنا نام لگا سکتا ہے کیا مطلب یعنی شوہر کا شوہر اپنی بیوی کے نام کے ساتھ آخر میں اپنا اصل میں یہ چیز